الذين كفروا وصدوا عن سبيل اللہ دین جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا ہے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے ہیں منولیحتی من اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں اور ہر اس بات کو دل سے مانا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے اور وہی حق ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آیا ہے اللہ نے ان کی برائیوں کو معاف کر دیا ہے اور ان کے حالت سوار دی ہے ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ باطل کے پیچھے چلے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اس حق کے پیچھے چلے ہیں جو ان کے پروردگار کی طرف سے آیا ہے اسی طرح اللہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ان کے حالات کیا کیا ہیں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 شا من کلوین اور جب ان لوگوں سے تمہارا مقابلہ ہو جنہوں نے کفر اختیار کر رکھا ہے تو گردنے مارو یہاں تک کہ جب تم ان کی طاقت کچل چکے ہو تو مضبوطی سے گرفتار کر لو پھر چاہے احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کر یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار پھینک کر ختم ہو جائے تمہیں تو یہی حکم ہے اور اگر اللہ چاہتا تو خود ان سے انتقام لے لیتا لیکن تمہیں یہ حکم اس لیے دیا ہے تاکہ تمہارا ایک دوسرے کے ذریعے امتحان لے اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوئے اللہ ان کے اعمال کو ہرگز گز اکارت نہیں کرے گا وہ انہیں منزل تک پہنچا دے گا اور ان کی حالت سنوار دے گا اور انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کی انہیں خوب پہچان کرا دی ہوگی منولا اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جمع دے گا وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسَلْ لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لئے تباہی ہے اور اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیئے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ یہ اس لیے کہ انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی تھی چنانچہ اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے افلم يسيروا في فی الارض فينظرو كيف كان عاقبه الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين امثالها بھلا کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے گزرے ہیں اللہ نے ان پر تباہی ڈالی اور کافروں کے لیے اسی جیسے انجام مقدر ہیں یہ اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کا رکھوالا ہے جو ایمان لائے اور کافروں کا کوئی رکھوالا نہیں ہے ان اللہ يدخل کفروا كما الانعام والنار لهم <سلام> یقین رکھو کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں اللہ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ یہاں تو مزے اڑا رہے ہیں اور اس طرح کھا رہے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں اور جہنم ان کا آخری ٹھکانہ ہے أَخْرَجَتْكَ ہوں أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ اور کتنی بستیاں ہیں جو طاقت میں تمہاری اس بستی سے زیادہ مضبوط تھیں جس نے اے پیغمبر تمہیں نکالا ہے ان سب کو ہم نے ہلاک کر دیا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوا كان على من ربه كمن زين له سوء عمله اب بتاؤ کہ جو لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن راستے پر ہوں کیا وہ ان جیسے ہو سکتے ہیں جن کی بدکاری ہی ان کے لیے خوش بنا دی گئی ہو اور وہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوں مثل نسل انہ ریاسی انہر مرا میم هو خالد حمیما فقطع متقی لوگوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو خراب ہونے والا نہیں ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراپا لذت ہوگی اور ایسے شہد کی نہریں ہیں جو نتھرا ہوا ہوگا اور ان جنتیوں کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے اور ان کے پروردگار کی طرف سے مخفرت کیا یہ لوگ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور انہیں گرم پانی پلایا جائے گا چناچے وہ ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا منہ میل اد خورج پالف الاب اللہ کلوت اور اے پیغمبر ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو تمہاری باتیں کانوں سے تو سنتے ہیں لیکن جب تمہارے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو جنہیں علم عطا ہوا ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور جو اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ گئے ہیں اور جن لوگوں نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا ہے اللہ نے انہیں ہدایت میں اور ترقی دی ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقوا عطا فرمایا ہے ست فو پو جم لکھو اب کیا یہ کافر لوگ قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ یا ان پر آن پڑے اگر ایسا ہے تو اس کے علامتیں تو آ چکی ہیں پھر جب وہ آ ہی جائے گی تو اس وقت ان کے لئے نصیحت ماننے کا موقع کہاں سے آئے گا؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ واللہ یعلم لہذا اے پیغمبر یقین جانو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور اپنے قصور پر بھی بخشش کی دعا مانگتے رہو اور مسلمان مردوں اور عورتوں کی بخشش کی بھی اور اللہ تم سب کی نقل و حرکت اور تمہارے قیام گاہ کو خوب جانتا ہے ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة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 اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا اچھا ہو کہ کوئی نئی صورت نازل ہو جائے پھر جب کوئی جچیتلی صورت نازل ہو جائے اور اس میں لڑائی کا ذکر ہو تو جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے تم انہیں دیکھو گے کہ وہ تمہاری طرف اس طرح نظریں اٹھائے ہوئے ہیں جیسے کسی پر موت کی غشی تاری ہو بڑی خرابی ہے ایسے لوگوں کی طاعت وقول معروف فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُ اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ یہ فرما برداری کا اظہار اور اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں لیکن جب جہاد کا حکم پکا ہو جائے اس وقت اگر یہ اللہ کے ساتھ سچے نکلیں تو ان کے حق میں اچھا ہو فَهَلْ عَسَيْتُمْ ان تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِعُوا أَرْحَامَكُمْ پھر اگر تم نے جہاد سے مو موڑا تو تم سے کیا توقع رکھی جائے یہی کہ تم زمین میں فساد مچاؤ اور اپنے خونی رشتے کارڈ ڈالو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے چنانچے انہیں بہرا بنا دیا ہے اور ان کی آنکھیں اندھی کر دی ہیں افلا أفلا القرآن أم على قلوب أقفالها؟ بھلا کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یا دلوں پر وہ تالے پڑے ہوئے ہیں جو دلوں پر پڑا کرتے ہیں ان چدولا حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ حق بات سے پیٹ پھیر کر مڑ گئے ہیں باوجود یہ کہ ہدایت ان کے سامنے خوب واضح ہو چکی تھی انہیں شیطان نے پٹی پڑھائی ہے اور انہیں دور دراز کی امیدیں دلائی ہیں ہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطيع کم فی بعض الامر واللہ یعلم اسرارہم یہ سب اس لئے ہوا کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی باتوں کو ناپسند کرتے ہیں ان منافقوں نے ان سے یہ کہا ہے کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری بات مانیں گے اور اللہ ان کی خفیہ باتوں کو خوب جانتا ہے اِذَا پھر اس وقت ان کا کیا حال بنے گا جب فرشتے ان کی روح اس طرح قبض کریں گے کہ ان کے چہروں پر اور پیٹھوں پر مارتے جاتے ہوں گے ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ یہ سب اس لیے کہ یہ اس طریقے پر چلے جس نے اللہ کو ناراض کیا اور اس کی رضا مندی حاصل کرنے کو خود انہوں نے ناپسند کیا اس لیے اللہ نے ان کے اعمال حکارت کر دیئے أَم حسب الَّذين في مرضٌ يخرج جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے چھپے ہوئے کینوں کو اللہ کبھی ظاہر نہیں کرے گا ولو نشاء اولى ريناكم فلعرفتهم بسماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم اور مسلمانوں اگر ہم چاہیں تو تمہیں یہ لوگ اس طرح دکھا دیں کہ تم ان کے علامت سے انہیں پہچان جاؤ اور اب بھی تم انہیں بات کرنے کے ڈھب سے ضرور پہچان ہی جاؤ گے اور اللہ تم سب کے عامال کو خوب جانتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ اَخْبَارَكُمْ اور ہم ضرور تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ ہم یہ دیکھ لیں کہ تم میں سے کون ہے جو مجاہد اور ثابت قدم رہنے والے ہیں اور تاکہ تمہارے حالات کی جانچ پڑتال کر لیں ان نل دین کو سب لو سو باد مہم شی ع لاح شو امہ یقین رکھو کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے اور پیغمبر سے دشمنی ٹھانی ہے باوجود یہ کہ ان کے سامنے ہدایت واضح ہو کر آ گئی تھی وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور انقریب اللہ ان کا سارا کیا دھرا غارت کر دے گا منو اپل رسول اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے پھر کفر ہی کے حالت میں مر گئے ہیں اللہ کبھی ان کو نہیں بخشے گا فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم وليرىكم اعمالكم لهذا اے مسلمانوں تم کمزور پڑ کر صلح کی دعوت نہ دو تم ہی سر بلند رہو گے اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے اعمال کو ہرگز برباد نہیں کرے گا یہ دنیاوی زندگی تو بس کھیل تماشا ہے اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہارے اجر تمہیں دے گا اور تمہارے مال تم سے نہیں مانگے گا اگر وہ تم سے تمہارے مال طلب کرے اور تم سے سب کچھ سمیٹ لے تو تم بخل سے کام لو گے اور وہ تمہارے دل کی ناراضیوں کو ظاہر کر دے گا انتم ال اُن علی تو فقوفی سب لہ فمین کم اب خل و می اب خل تم الف چل دل کو دیکھو تم ایسے ہو کہ تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے تو تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل سے کام لیتے ہیں اور جو شخص بھی بخل کرتا ہے وہ خود اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے اور اللہ بے نیاز ہے اور تم ہو جو محتاج ہو اور اگر تم منہ موڑو گے تو وہ تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کر دے گا پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے